ولقت جاننا کس سماعے بروجن اور ہم نے آسمان میں برج بنائے یہ بھی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے یہ بھی آیات متشابات میں سے شمار ہوگئے وزین اسے مزین کر دیا ہے آسمان کو اور برجوں کو دیکھنے والوں کے لیے جو بھی ستارے نظر آتے ہیں کیا رنگا رنگ نقشہ آسمان پر نظر آتا ہے وہ حفظ ناح بالکل شیط عالم اب یہ وہ بات ہے جو ایمان کے حوالے سے ہمیں ماننی ہوگی کہ ان ستاروں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کے پہلے کی جگہ بنایا ہے ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطان رجیم سے جو بھی شیطان مربود ہے اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سامان ہے کہ جو آسمانوں میں کیا گیا ہے اب اس کے لیے آج میں ہوں کہ وہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح کہ جیسے آپ آگے آ بھی جائے گا کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ تو یوں سمجھئے اس کائنات کے تخلیق کے اعتبار سے بڑی ریسنٹ شہ ہے بڑی ماضی قریب کی بات ہے انسانوں سے بہت پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے جنات سے بہت پہلے ملائکہ پیدا کیے گئے تھے اور انسانوں کی ارواح بھی اسی دور میں پیدا کی گئی جبکہ یہ ملائکہ پیدا کیے گئے تھے تو جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں بہت سی مخلوقات اب بھی ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں ادراک نہیں ہم جانتے ہی نہیں جیسے ابھی ہمیں ریسنٹ کے معلوم ہوا وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے اس سے کچھ پہلے ہمیں معلوم ہوا بیکٹیریا بھی کسی چیز کو کہتے ہیں ورنہ یہ کہ ان چیزوں کا کوئی علم ہمیں نہیں تھا ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ضہور میں آنے والی ہیں لیکن جو چیزیں بھی آج تک ہم جانتے ہیں ان میں یوں سمجھیے کہ جن ہستیوں میں خود شعوری ہے سلف کانشیسنیس وہ تین مخلوقات ہیں صرف ملائکہ جنات اور انسان باقی جو حیوانات ہیں زمین کے اوپر چاہے وہ بر کے ہیں یا بہر کے ہیں یا ہوا کے ہیں فضا کے ہیں پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے خشکی کے جانور ہوں یا دریا میں اور سمندر کے اندر جو بھی حیوانات ہیں مچھلیاں ہیں یا اور جاندار ہیں ان سب میں شعور تو ہے خود شعور ہی نہیں ہے البتہ یہ کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے اور وہ چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے تو ان کے اندر پوٹینشیل جو قوت ہے وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور ان کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے بس میرا یہ گمان ہے باقی چیزیں تو میں خاصے مسوخ سے کہہ رہا ہوں لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے کیونکہ ہماری اس پوری جو فیملی ہے یہ خاندان ہے جو یہ سولر سسٹم ہے سورج کا کنبا کہلاتا ہے تو اس کا جو ممبر سب ہے وہ سورج ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی آگ سے اور اسی کی لپٹ سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے تو یہ جنات سولر سسٹم پورا کا پورا جو ہے وہ جنات کے دائرے میں داخل ہے وہ اس میں آ جا سکتے ہیں اس کے لیے انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں کسی مشین کی ضرورت نہیں کسی اور ذرائع کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی استعداد ان کے اندر موجود ہے یہ پھر اپنی استعداد سے فائدہ اٹھا کر اس سے آ... جب بلائکا کے ذریعے سے کچھ اہکاب اترتے ہیں آسمان سے اللہ تعالی کی کوئی تدبیر ہے بلائکا کے حوالے کیے گئے ہیں تو یہ پھر ان سے کچھ نئی چیزیں اچھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جا کر انسانوں میں سے جو وہ عامل لوگ ہیں کاہن لوگ ہیں ان کو جا کے ان کو کچھ بتا دیں کہ اب یہ ہونے والا ہے اس لیے کہ بلائے ارا میں فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چیز کی تدبیر جو ہے وہ طے ہو گئی اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ایگزیکیوشن کے لیے ایسے ہی جیسے کہ پرزیڈینٹ ہاؤس سے تو ایک حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا اب اس کا اجرا ہوا ہے اب کوئی ٹائپ کرے گا ٹائپ کر کے اسے ڈسپیچ کرے گا وہ پھر کسی جگہ پر پہنچے گا پہنچتے پہنچتے وقت لگے گا اگر وہ جو ٹائپسٹ ہے جس نے ٹائپ کیا ہے وہ ٹیلی فون کرتے ہیں کہ صاحب اب یہ حکم آنے والا ہے وہ تو آ جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ حکم تو پہنچ گیا اس کو اور اس کے حوالے سے وہ جس شخص کو اس نے یہ خبر دے دی ہے وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے دیکھیے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے تو اس کائناتی حکومت کے اندر یہ سلسلہ ہے جس کے لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سولر سسٹم سے آگے کی جو بھی یونیورس ہے اس میں یہ میرا گمان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اللہ عالم اس میں جنات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان ستاروں کے اندر وہ میزائلز نصب کر رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جنات میں سے ادھر آگے ٹس پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ میزائل پھینکا جاتا ہے جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں یہ ہے پورا نظام کہ جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کی یہ حقیقت بہت حد تک تو سمجھیے کہ ایمان مل گئے کلو میں نندے رب میں نا ہمارے رب کی طرف سے ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اب کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں جو ہے جو بھی ہماری سائنٹیفک اب جو ارتقاء ہو رہا ہے ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں کراپریشن ہو جاتی ہے وہ حفظ نہ بنکل شیطان الرجیم اور ہم نے حفاظت کر لی ہے ان آسمانوں کی ان شیاتی سے کہ جو مردود ہیں اللہ منیشترک سما سوائے اس کے کہ جو کچھ چرا کے لے بھاگا مطلب یہ کہ فرشتہ ہو رہا ہے اور فرشتے کے ساتھ احکام بھی ہے چونکہ وہ نوری ہے یہ ناری ہے نور اور نار کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا ہے بہت قرب ہے لہذا اس کی وہ اسی وجہ سے یہ جن تھا عزازیل لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا انہی میں شامل تھا اسی لیے ان کی جو آپس میں جو ان کا قرب ہے اس کی وجہ سے فرشتوں سے کوئی اچک لیتے ہیں اللہ منستر کا سما اگر کسی نے کوئی کوئی چیز سن لی اور سن کر وہ بھاگا فاطمہ شہاب و مبین تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا یہ مسائل ہیں کہ جو اللہ تعالی نے نصب کیے ہوئے ہیں ارض مدد اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا جیسے بستر پھیلایا جاتا ہے القینا فیحا روا اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دی ہے یہ پہاڑ جو ہے پرانے مجید بار بار کہتا ہے کہ زمین کا جو سٹیبلائزنگ افیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی حرکت کے دوران پام بتنا فیا بالکل نشئی موجود اور اس میں ہم نے اگا دی ہر شے جو کہ بہت ہی اندازے سے ہے یعنی یہ کہ جو بھی کوئی ایک شے بھی اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ باقی ساری چیزوں کو ختم کر دے گی بعض ایسی مچھلیاں ہیں کہ اگر ان کی جو ریپروڈکٹیو صلاحیت ہے جتنے ان کے انڈے ہوتے ہیں وہ سب انڈے جو ہیں وہ مچھلیاں بن جائیں تو چند ہی سال کے اندر یہ زمین جو ہے اس سے کئی گنا حجم جو ہے وہ ایک مچھلی کی اولاد سے اور ایک مچھلی کی نسل سے وجود میں آ جائے گا تو ایک کنٹرول کیا ہوا اللہ نے ہر شے کے اوپر تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق ایک مزم کے ساتھ ایک اندازے کے ساتھ اس دنیا میں چل رہی ہے بالکل نشائی موزول ہر چیز جو ہے وہ ایک انداز ہے اور وزن کے مطابق ہے بجالنا نقوف یہ معاش اور ہم نے اس میں تمہارے لیے طرح طرح کے معاش کے سلسلے پیدا کر دیے وہ من لس تم نہ <بِرَازِتِين> اور ہم تو ان کو بھی روزی کا سامان دیتے ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس گھوڑا بندھا ہوا ہے تمہیں فکر رہتی ہے چارہ اس کو دینا ہے کچھ نہ کچھ دانا ڈالنا ہے لیکن کتنی مخلوقات ہماری ہے کہ تم نہیں اس کو رزق دینے والے ہم رس پہنچا رہے ہیں پن شا دن خزائن ہوں اور نہیں ہے کوئی شے مگر یہ کہ ہمارے پاس تو اس کے خزائن ہیں لا متناہی ہماری ریسورسز جو ہیں وہ یہ کہ لمیٹڈ نہیں ہے لیکن وما نسل ہوں اللہ بق معلوم ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک اندازے کے مطابق جو طے شدہ ہے یعنی یہ کہ سٹور تو بہت بڑا ہے لیکن یہ کہ سٹور سے جو ایشو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا تو اس کا ایشو ہونا جو ہے وہ اندازے کے مطابق ہے ایک حساب کتاب کے ساتھ ہے جیسا کہ میں نے کہا کی ہو جائے وہ ارس اللہ ریاح لواطحا اور ہم بھیج دیتے ہیں ہوائیں جو بوجھل ہوتی ہیں یا بوجھل کرنے والی ہوتی ہیں لواقح کا مفہوم پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ کیونکہ وہ بادلوں کو لے کر آتی ہیں اس اعتبار سے لیکن اب ادھر ایک اشارہ ہو رہا ہے جدید سائنس کے حوالے سے کہ پالن گرینس جو ہیں وہ بھی ہواؤں کے ذریعے سے آتے ہیں اور وہ پھر آ پھولوں کو جب وہاں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو اس سے پھر وہ فصل بنتی ہے تو ہوائیں جو ہیں وہ گویا کہ بار آور کرتی ہیں اور اس طریقے سے یہ نباتاتی نظام چل رہا ہے فاض اللہ میرا سمائے مال پھر ہم نے اتار دیا آسمان سے پانی فاس طے پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا تمہارے پینے کے لیے بندوبست کیا ومان تم لہو بے خاص اور دیکھو تم اس کا اسٹور نہیں کر سکتے اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے کہاں کس طرح بناؤ گے خزانہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو واٹر سائیکل ہے اس دنیا میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم یعنی سمجھ یہ کہ کرشموں میں سے اور اللہ کے موجد میں سے بہت بڑا موضاء ہے کہ یہ جو ہمارے پہاڑوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے گلیشیئرس ہیں یہ کیا ہے یہ واٹر سٹوریج ہے ٹینکس ہے یہی سے تو پانی ہے جو آ رہا ہے نیچے وہ پگھل رہا ہے دھوپ سے اور پھر وہ ندی نالوں سے ہو کے دریاؤں میں آیا اور دریاؤں سے ہوتا ہوا زیر زمین سوتوں میں سے بھی گزر رہا ہے وہ آپ نے کہیں پمپ سے نکال لیا کہیں کنواں کھود لیا پھر وہ پانی سارا کا سارا سمندروں کے اندر پہنچ گیا ڈرین ہو گیا پھر سمندر سے اب یہاں پر دھوپ کی تمادت سے بخارات بن رہے ہیں اور وہ بخارات اوپر جا رہے ہیں پھر وہ واپس جا رہا ہے پھر وہ جو وہ اوور ہیڈ ٹینکس ہیں وہ پھر جو ہے ریپلینش ہو رہے ہیں وہ ساری جو کمی ہو گئی تھی پھر نئی برف پڑ گئی ہے نیا اسٹور یہ جو نظام ہے اللہ کا اور یہ واٹر سائیکل سے ہی زندگی قائم ہے مبدۂ حیات پانی مادہ تخلیق حیوانات کا اس دنیا کے حیوانات ہیں ان کا مادہ تخلیق مٹی ہے مادہ تخلیق جنات کا آگ ہے مادہ تخلیق انسانی ارواح اور ملائکہ کا نور ہے لیکن مبدہ حیات جو ہے حیات انسانی جو ہے یہاں پر یا حیات حیوانی جو زمین کی ہے اس پلینٹ کے اوپر جو زندگی ہے اس کا مبدہ پانی ہے اس حیات کا تو اب یہ پانی کا سائیکل ہے جو چل رہا ہے ومان تم لہو بخاد نیند تم اس پانی کا کتنا خزانہ کر سکتے ہو کتنا اسٹور کر سکتے ہو کس طرح کا نظام چلا سکتے ہو کتنے بڑے پیمانے پر یہ واٹر سائیکل جو ہے اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر چلایا ہوا ہے وندہ نہن النحی و نمید اور یہ یقینا ہم ہی ہیں جو باقی بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں زندہ بھی رکھتے ہیں موت بھی وارد کرتے ہیں وہ ناہر البارش اور پھر ہم ہی بارش ہوں گے ہر شے ختم ہو جائے گی کسی کی کوئی ملکیت نہیں رہے گی ساری کی ساری چیزیں پھر ہماری ہی کائنات ہے ہماری ہی ملکیت ہے ولقد علب ن المستمین اب ان کو ن ہمارے علم میں سے ہے کون لوگ تم میں سے آگے بڑھیں گے اب دیکھیں کیونکہ ابتدائی دبانے کی صورت ہے یہ اب کون لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر قرآن کو سینے سے لگائیں گے کون لوگ ہوں گے جو محمد کی دعوت پر لبیک کہیں گے یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں توبہ میں صابلم تباحسان یہ کون لوگ ہوں گے ہمیں معلوم ہے ہم تو پہلے سے جانتے ہیں کہ ابو ایک لمحے کی دیر نہیں لگائے گا ہمیں معلوم ہے کہ عثمان کو ایک پچھارا وقت نہیں لگے گا ہمیں معلوم ہے کہ ابو کی تبلیغ سے یہ طلحہ اور زبیر اور عبدالرحمان ابن اوف اور سعید ابن زید یہ سب لوگ جو ہے لے آئیں گے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کون پیچھے رہ جائے گا وہ بھی ہمیں معلوم ہے ولق علم کو مستخرین وہ ان ن کا ہوا یا شروع اور پھر کا رب ان سب کو جمع کرے گا ان نہ ہو حکیم و نالیم یقیناً کمال حکمت والا اور علم رکھنے والا ہے اب جو اگلا روکو آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا یہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں تخلیق انسانی کے ضمن میں بڑی ثقیل اصطلاح استعمال ہوئی ہے اور یہ ثقیل اصطلاح تین مرتبہ آئی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے اگر اس طرح کی کوئی شکل اختیار کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت اور ضرورت اس کی پشت پر ہوتی ہے خَلَقْنَا مِنْ ولق مِنْ انسان مصنون اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے اس مٹی سے جو سنی ہوئی تھی گارے کی اور پھر سوکھ کر کھنکنے لگی ہم آئ مصنون سنا ہوا گارا جس میں سے بدبو بھی اٹھ رہی ہو دیکھیے یہ جو انسان کے مادہ تحریر کے ضمن میں قرآن میں الفاظ آئے ہیں اب ان کو بنتے جائیے نمبر ایک تراب مٹی سے بنایا انسان مٹی میں پانی مل گیا گارا بن گیا تو اس کو کہتے تین, من تین خلکتا نہیں نارین میں خلکتا ہوں من تین یہ سورا آراہ میں ہم پڑے ہیں ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا آدم کو گارے سے اور مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں میں تو اس کے سامنے نہیں جھک سکتا تین کے بعد آیا تین لازب گارا پڑا رہے تو وہ جب اس کے اندر چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جدید نسل کو تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے کچے گھر بنتے تھے تو انہیں لیپتے تھے پوتتے تھے گارا بناتے تھے تغاری ہوتی تھی پھر مٹی کے اندر تھوڑی سی توری ڈال دیتے تھے کوئی آرگینک میٹر ڈال دیں گے تو فرمنٹیشن ہوگی فرمنٹیشن ہوگی تو لہس سا اٹھے گا ورنہ یہ کہ گارا جو ہے اس گارے سے اگر پلسر کریں گے تو وہ پھٹ جائے گا لیکن جب وہ گارا گرا سن جاتا ہے اس میں لہس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر جب آپ اس کے ساتھ لیپتے تھے دیواروں کو میں نے تو اپنے بچپن میں یہ سب دیکھا ہے ایسے گھروں میں ہم رہے بھی ہیں کہ جن میں یہی فرش بھی اسی طریقے سے لیپے ہوئے ہوتے تھے اور دیواریں بھی ہوتی تھیں تو یہ کہ پھر اس کے اندر وہ ایک لہس سا پیدا ہو جاتا ہے فرمنٹیشن سے وہ تین لازم ہے اس سے اگلی اسٹیج یہ ہے کہ اب وہ سڑنے لگے یہ یعنی فرمنٹیشن اتنی پہنچ گئی تو اس میں ہے مسنون سنا ہوا گارا پھر اگر کسی وجہ سے وہ خشک ہو جائے تو اب وہ کھنکنے لگتا ہے جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ساحل کے قریب یا کسی دلدلی علاقے میں پپڑی اوپر آ جاتی ہے جب زمین کے اوپر جو ہے پپڑی سی ہوتی ہے اس پر آپ چلتے ہیں تو وہ کورکر کریب ٹوٹتی ہے کھنکنے والی مٹی بن جاتی ہے وہ سنا ہوا گارا خشک ہو کر کھنکنے لگتا ہے یہ سٹیجز ہیں ان مادہ تخلیق کی کہ جو آدم یا انسان کی تخلیق کے میں قرآن میں آئے حالانکہ ایک لفظ بھی کفایت کر سکتا تھا مٹی سے بنایا مٹی سے بنایا تین سے بنایا گارے سے بنایا پھر تین لازم سے بنایا پھر ہم مصنون سے بنایا من سلفالن کل فخار سے بنایا اور سلسالن من ہم مصنون پھر سلسالین کل فخار آخری سٹیج ہے وہ ایسے بجنے لگا جیسے کہ اب یہ جو ہے وہ آئے گا صور رحمان میں تو اس سے یقیناً کراپریشن ہو رہی ہے کہ جو بھی ایوولوشن کا جو بھی نظریہ آیا ہے اب اس میں اس کو بھول جائیے کہ اللہ تعالی نے اسپیشل کریشن انسان کی کی اور باقی حیوانات ہو سکتا ہے اس ایولیوشن کے ذریعے سے پیدا کیے ہوں اس وقت بحث جو ہے کریشن آف مین کے بارے میں میں نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ کہ سائنس نے بھی ایک تو یہ بات بتائی کہ یہ ساری حیات حیواناتی جو بھی زمین پر ہے یہ مٹی سے بنی ہے گویا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے منتھ قرآن اور سائنس متفق ہو گئے پھر یہ کہ اس میں مٹی کے اندر گارے کی شکل بنی پانی ملا مبدۂ حیات پانی ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے پھر یہ کہ وہ ساحلی علاقوں پر دلدل بنی اور دلدل کے اندر پھر وہ فرمنٹیشن وہاں ہوئی اور اسی میں پھر جب وہ دراریں سی پڑ جاتی ہیں سمندر کے قریب دلدلی علاقے میں تو وہاں سے ان کا کہنا ہے کہ حیات کا آغاز ہوا ایل جی یا ایمیبا حیواناتی حیات اور یا یہ کہ نباتاتی حیات یہ چیزیں جو ہیں یہ سٹیجز تقریباً اسی کے ساتھ یہ تمام جو الفاظ جو ہے قرآن کے لیے استعمال کر رہا ہے ان کے ساتھ کسی حد تک اس کا ایک ربط اور تعلق قائم ہوتا ہے. اور ہم نے بنایا انسان کو اس مٹی سے جو سڑنے کے بعد اس گارے سے جو سڑنے کے بعد سنا ہوا گارا پھر وہ کھنکنے لگا تھا سوکھ کر وہ جان نہ خلک بن قبل اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے من نارش سمو لوں کی آگ سے اب یہ سموم سے مراد کیا ہے بعد سموم آپ نے سنا ہوگا وہ تیز لو جو آیا کرتی تھی سہراؤں میں آتی ہے آگ جھلک دینے والی گرم ہوا تو اصل میں ایک ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے فزکس میں پڑھا تھا جن لوگوں نے تھوڑی بہت پڑھی ہوگی ہے پیسی میں کہ یہ جو شولہ ہوتا ہے فلیم فلیم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے لومینس وہ نظر آتا ہے اس کے اندر حرارت کم ہوتی ہے اور ایک انویزیبل جو ہوتا ہے اس کے گرد آ جو نظر نہیں آتا اس میں ہوتی ہے تیزی شریف جو ہوتی ہے سب سے زیادہ ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ جو اس اس اس اس کا حصہ نہیں آتا اس حصے سے سے آگ کی اس سے اس کی لپٹ سے یا لو کی لپٹ سے جو بھی اسے کہیں اس سے ہم نے جنات کو پیدا کیا لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے جنات پیدا کیے گئے لیکن وہ آگ نہیں ہے ہم مٹی سے پیدا کیے گئے لیکن مٹی نہیں ہے اب ایک یہ کہ کلبے ماہیت ہو چکی ہے ہمارا جو یہ پروٹوکلائزم ہے جو ہمارے ٹیشیوز ہیں باڈی ٹیشی وہ مٹی تو نہیں ہے اگرچہ سورس مٹی ہے بنے مٹی سے لیکن اب مٹی نہیں ہے دوبارہ اگرچہ پھر یہ گل سل کر مٹی ہو جائیں گے اس وقت مٹی نہیں ہے اسی طریقے سے جنات آگ سے بنائے گئے لیکن آگ نہیں ہے ہاں ان کا مادہ تخلیق آگ ہے اور دوسرا یہ معلوم ہو گیا کہ وہ انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا کیے گئے